دیکھ لیجیے جی تکرم تکر تکر تک یا کرو مان یقر تکر یا تکران تکر مو تک نہ لان اکرو لم يكرم لم يكرم ما لم يكرم لم تكرم ما لم يكرمنا لم لم تكرم لم تكرموا لم تكرمي لم تكرموا لم تكرمنا لم نكرم لنكرم تكن لا يكرمنا لا يكرمنا من لا تكرمنا تكرمنا ليكرمنا نتكرمنا تكرمنا تكرموا تكرموا منا تكرمنا لتكرم ت يكمن ليكمان الكرمننا للتكرمن تكمان ليكوم لكلمن لكرمن خفة للييكمان لكر للمان حاضر مرو أكر أكرمان أ ووك أونا أومانمننا أوكل منناكومان أوكروم الن. غائب لائک لا یا کر سکیلا لا یا کرمان لا یا کرنا لاتا کرنا اکرو منا لو منا خفیفا لا لا کرمون لا تک حاضر لا اکرو من لان لا لات لا تک لا لاتی لا لا روا لا تک رومنا سکیلا لاتا لا لاتا کر تاکان تکیفا لاتین اچھا مکرمن مکرمان مکرمن مکرمان مکاری مکرامن مکرامان مکاریمو افتر اکرم و اکرمان اکرمن اکارم وکرما ہو جائے گا قرب کی ایسی گردان کرنی ہے القرب کروبا یکربو قربن کروبا افرم اقرب المون وہ اس بریک ہو رہی ہے او ہو یہ تو سمجھ کیسے آئے گی آپ لوگوں کو گردانے کوئی وہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں جب میں پڑھتا رہا ہوں تو مجھے بتائے نہ پہلے اگر بریک ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے چلیں القربو کروبا یقروب قرب نا کریبن اللہ رومین و اخروبہ تقرب اظر و مقرب و مقرب اکربو علم تو کروبا کروبا کرو کرو بت کرو بتا ماضی میں نے آپ کو بتایا تھا بس تبدیل ہوگا مظاہرے اور باقی جتنی گردانیں ہوں گی بالکل نصرہ والی کی طرح آئیں گے بالکل نصرہ ینسرو جو ہے نا ین والی بالکل وہی آئیں گے امر کی گردان نہیں کی گردان فیلے مظاہرے موقت بانون تاکہ ثقیلا کی گردان فیل جہد کی گردان, گردان، بالکل وہی گردانیں ہیں ہاں کریم انہ یہ صفت مشبہ کا سیکھ ہے یہ کس کا ہے صفت مشبہ اس میں فائل اور صفت مشبہ میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں بتاتا ہوں ابھی فرق میں البودو باودا یا بودو بودن اس کو بڑے خیال سے پڑھنا اچھا البودو کو پہلے این ہے، پھر باد میں دال پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور با پہلے با پھر آئین پھر این ٹھیک ہے نا بادا یا بودنو او عبود بوتھ پڑھنا ہے او بو نہیں پڑھنا عین کو سے پہلے نہیں پڑھ جانا او ٹھیک ہے نا لا او بوناف مینو عین کو پہلے نہیں پڑھنا م پڑھنا ہے با کو پہلے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا الکسر تو کاسور یقرو كسرتا فهو كثير كثير कहते كثير كسور يكسر كثرتا فهو كثير لمرو منه اكسر وان لا تكسر ظرف منه اكثر منه لا تمنو مكسر اكثر والاكثر اصل التزيم يقولوا اكثر والمؤنث النزف باكيزا نزفا فهو نظيف لمرو منه ينزف لا تنزف منظف من اور اسی کردانے بھی ہوں گے او بودھ او بودھ ہاں بورونا او بودھ اچھا اب ذرا سمجھیں اس میں فائل اور صفت مشبہ کے کی اندر کیا فرق کیا ہوتا ہے سمجھیں ذرا اس میں فائل اور صفت مشبہ کا فرق سمجھیں اس میں فائل اور صفت مشابہ کا فرق سمجھیے وائس اوکے اس میں فائل اور صفت مشبہ فرق اس ان سکائی پہ دیکھیں اس میں فائل کی جتنے بھی آپ نے وزن پڑھے تھے وہ سارے کیا ہے یہ مجرد کے باب ہے نا مجرد کے باب ہیں یہ سارے تو اس میں سب کی وزن کیا آ رہے ہیں والا وزن آ رہا تھا ٹھیک ہے نا ناصرن زاربن ठीक है सा मे सा आपके पास जो है वो चौथा बाब आ गया चौथा बाब कौन सा था हाँ फाते फिर आ गया जी पांचवा आ गया तो अब یہ جتنے آ رہے تھے نا ان کے دیکھیں وزن سارے آ رہے ہیں نا سر بن سام یہ باب یعنی اس کے وزن یہ آ رہے ہیں یہ ہے اس میں فائل کا وزن ہے فا والا ٹھیک ہے پانچویں باب میں ہم گئے تو ہم نے فوراً ایک کریمن کر دیا کاریمن کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے نا کروما یوم کاریمن کیوں نہیں کہا کریمن کیوں کہہ دیا تو میں نے کہا یہ صفت مشبہ ہے اس میں فائل اور صفت مشبہ میں کچھ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے جیسے مطلب ہوتا ہے سامے کا کیا مطلب ہوتا ہے سننے والا سامے کا کیا مطلب ہے سننے والا نا سننے والا سمیع کا مطلب بھی کیا ہے سننے والا سمیون. ہم اللہ کے نام کیا استعمال کرتے ہیں سمی اللہ کے لیے ہم سامع نہیں کہتے بلکہ اللہ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں سمی تو اس میں فائل اور صفت مشبہ میں فرق ہوتا ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائل کے اندر یہ جو, جو کام کرنے والا ہے نا کام کرنے والا جب تک تک وہ کام کر رہا ہے نا تب تک وہ یہ اس کی اس کے ساتھ وہ صفت قائم ہوگی جیسے کا مطلب ہے مارنے والا جس وقت پٹائی لگا رہتے ہیں سامے سامے کیا مطلب ہے سننے والا جب کوئی آواز کی کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ آ رہی ہے دیکھیں ابھی نو no وائس ہو گئی تھی جیسے بات ساتھیوں کے لیے نو no وائس ہو گئی ٹھیک ہے تو کیا ہوا ہم کیا کہیں گے کہ جن کے لیے نو وائس تھی وہ کیا تھے سامے نہیں تھے سننے والے نہیں تھے سامے نہیں تھے کیوں ان کو آواز نہیں آ رہی تھی ان کو آواز نہیں آ رہی تھی وہ سامع نہیں تھے ٹھیک ہے تو سامے کیا ہوتا ہے جو سنتا ہے جس وقت تک وہ سن رہا ہے اس وقت تک وہ کیا ہوگا سامے ہوگا جس وقت آواز بند ہو گئی آواز بند ہوگی تو جو سامے کی صفت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی سننا بھی کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا سننا بھی بند ہو جائے گا کہ جی کیونکہ سنا نہیں ہے لیکن اب ہم آتے ہیں سمی کی طرف ہم اللہ لیے لفظ سامع نہیں استعمال کرتے ہم اللہ کے لیے لفظ کرتے ہیں سمیہ سمیع کا مطلب بھی سننے والا ہی ہوتا ہے سمیع کا مطلب بھی سننا ہی ہے لیکن سمیع وہ ذات ہوتی ہے یعنی یہ وہ صفت ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی بندہ بولنے والا ہو یا نہ ہو کائنات کے اندر کوئی بندہ بولے یا نہ بولے کائنات کی کوئی چیز بولے یا نہ بولے اللہ پھر بھی کہیں سننے والے ہیں سمیع جو ان سے جدا نہیں ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے لیکن پانچ منٹ بعد کیا ہوگا آواز بند ہوگی تو کیا ہو جائے گا سامنے ختم ہو جائے گا لیکن تو ایک چیز تو یہ آ کہ یہ کسی اور کا محتاج نہیں ہو بولنے والے کا محتاج ہے نا سامنے بولے گا تو سنے گا نا کوئی بندہ بولے نہ تو لیکن اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے چاہے کوئی بولے یا نہ بولے اللہ پھر بھی کہیں سمی ہے یہ وہ جو صفت مشبہ ہوتی ہے یہ چیز سے جدا نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا چیز سے جدا نہیں ہوتی ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے کہ جیسے حسین کا لفظ ہے حسین کا لفظ ہے حسین ٹھیک ہے تو حسین کیا ہوتا ہے حسن حسن انسان سے جدا نہیں ہوتا میک اپ تو اتر سکتا ہے میک اپ تو اتر سکتا ہے لیکن جو حسن ہے نا وہ کیا ہے وہ جدا نہیں ہوتا انسان سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ بندہ بوڑھا ہو جائے لیکن پھر بھی جو اس کے نقشے تھے جس قسم کا وہ تھا وہ حسین ہے تو وہ حسین ہی رہے گا سمجھ بات کو یہ سامنے اور سمی کی وہ آ جائے گی تو صفت مشب اس باب سے کیوں آتا ہے عرب کیا کرتے ہیں کہ جو یعنی جو سرف کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے اس باب کے لیے کیا رکھا جو لازم اف باب آتے ہیں لازم جو لازمی باپ آتے ہیں ان کے اندر وہ صفت مشبہ لے آتے ہیں چھٹا باب بھی آئے گا نا چھٹا باپ بھی آئے گا تو ادھر بھی آپ دیکھیں گے خیر انہوں نے چھٹے باب میں کیا کیا ہے حاصب لکھا ہے یا حسیب لکھا ہے اچھا ہاسبن اس کے اندر بھی ہاسبن بھی آتا ہے حسیب بھی آتا ہے حسیب حسیب حسبن و حسابن فاو اللہ کا نام ہے نا حسیب حسیب اللہ کا نام ہے حسیب ایسے ہی یہ حمید اللہ کا نام ہے حمید ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہے صفت مشبہ ہے حسین صفت صفت مشبہ کلیم صفت مشبہ یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے یہ صفت مشبہ ہوں گے تو بس اتنی سی آپ ابھی بات سمجھیں بس کہ یہ زیادہ فرق کوئی وہ بھی نہیں بس اتنا آپ سمجھیں ٹھیک ہے تو بس یہ آپ کے لیے وہ ہے سبق بس اس کو آپ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے بس اتنا سر میں نے آپ کو بتا دیا صفت مشبہ تشبی دی گئی صفت مشبہ ان سے تشبی دی ہوئی یہ نا مشبہ تشویجی ہوئی ٹھیک ہے جی بس یہ آج اتنا ہی باقی منڈے کو ہوگا پھر کل کوئی کانفرنس تو نہیں ہے بالکل کانفرنس تو نہیں ہے کل انشاءاللہ بیان ہوگا دس پینتالیس پہ انشاءاللہ شاء دس پینتالیس پہ ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ چلیے اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل چلیے پھر السلام علیکم, علیکم مائک فری ہے